سر دہر مدنی ہے ہجرت کے بعد نزول ہوا سیونٹی سکس نمبر ہے قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر نائنٹی ایٹ ہے اس میں اکتیس آیتیں اور دو رکوں ہیں اس صورت میں اور پچھلی صورت کے اختتام میں بڑی مناسبت ہے گو کہ وہ مکی صورت ہے یہ مدنی صورت ہے نزول میں اس کا نمبر چار ہے اور نزول میں اس کا نمبر نائنٹی ایٹھ ہے لیکن لوگے محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے تو اس ترتیب میں بھی بڑی مناسبت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا حل عطا علل انسان یشین و انسان کس بات کا غرور کرتا ہے اس کے پاس کیا تھا کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا لم یکن شیئم مذکورا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا کسی کی عمر اگر چالیس سال ہے تو اس سے پوچھئے کہ اکتالیس سال پہلے آپ کہاں تھے وجود بھی نہ تھا نام بھی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا انا خلق نل انسان امن فتن ام بشک ہم نے انسان کو مرد اور عورت سے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا نبتلی تلی ہم اسے آزماتے ہیں دنیا میں لا کر اس کو آزمائش میں مبتلا کیا امتحان لیا اس سے کہ وہ نیک بنتا ہے یا نہیں فج المی بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا پھر اسے عقل و شعور دیا اس نے ترقیاں کی مگر وہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے شکر کرنے کے بجائے کفر کو اختیار کیا نہ کی انا ہدعنا ہو بے شک ہم نے راستے کی ہدایت کر دی اماں شاکرنگ و اما کفورن یا تو وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا بنے دونوں راستے اس کے سامنے ہیں انا لرین سلا سلا و اغلا سک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں آگ کی آگ کے توخ آگ کے پھندے جو گلے میں ڈالے جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا اے پروردگار تو ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرما اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ <قَأْسِن> بے نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے مشروبات کے کانم مزاج ہاں کافورا جن میں کافور کا ٹیسٹ ہوگا کافور ایک جنت کا چشمہ ہے جو صرف مقرب بندے پی سکیں گے مگر جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کے مشروبات میں اس چشمے کا کچھ حصہ ملایا جائے گا اور وہ اس کا ٹیسٹ پائیں گے ائی نہیں یش رب یہ کافور چشمہ وہ ہے جس سے وہ پیئیں گے عباد اللہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یو فیرو انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ چشمہ اپنے ساتھ بہا کر اپنے محل میں لے جائیں وہاں پانی پئیں گے اور جنہیں دل چاہے گا ان کے ساتھ ساتھ چشمہ ان کے محل میں بھی جائے گا یو فون بن نظری یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں وہ یق اور اس دن سے ڈرتے ہیں کا نہ شرح جس کا غذب بہت پھیلا ہوا ہے قیامت کا وہ خوف کرتے ہیں و الطَّعَامَ ریمون حُبِّهِ ہی وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں یتیم و <وَأَسِغَو> غریب کو یتیم کو اور قیدی کو عشاط کریمہ کا شان نزول تو خاص ہے حکم عام ہے شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن اور امام حسین کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے منت مانے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے تو ہم تین روزے مسلسل رکھیں گے تو جب شفا ہو گئی تو انہوں نے اس منت کو پورا کیا تو آپ نے بھی تین روزے رکھے اور آپ کی خادمہ جن کا نام فدع تھا انہوں نے بھی روزہ رکھا اور امام حسن اور امام حسین نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے باغ میں گئے آپ نے وہاں محنت مزدوری کی اور تین سا جو آپ نے حاصل کی ایک سا تقریباً چار کلو کا ہوتا ہے تو بارہ کلو آپ نے جو حاصل کیے تقریباً اور اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا پہلے دن جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنائی گئیں اور افطاری کا جب وقت ہوا تو ایک مسکین آ گیا ایک غریب آ گیا تو جب اس مستحق کو دیکھا تو وہ سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کر لیا دوسرے دن جب افطاری کے لیے بیٹھے تھے یتیم آ گیا جو مستحق تھا تو سارا کھانا انہیں دے دیا پھر ایک بے گناہ قیدی آ گیا آپ نے وہ سارا کھانا اس کی مدد کرتے ہوئے دے دیا سن تینوں دن سحری اور افطار انہوں نے پانی سے کی ان کی تعریف میں ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا کہ یہ جب خیرات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں ان نما نو تیم ہم تمہیں کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں ہمیں شکریہ کی تمنا نہیں ہے تم ہمارا احسان مانو اس کی کوئی تمنا نہیں لا نورید من کم جزا او ولا ہم تم سے کوئی صلاح اور شکریہ نہیں مانگتے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو خیرات کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں لینے کے بعد بھی اس نے شکریہ تک نہیں کہا مجھے میرے لیے دعا بھی نہیں کہی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے ان نہ خواب رب نا یومن ابو سن کم تو بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن بہت زیادہ ترش اور بہت زیادہ سخت ہے فبق اللہ شرکل یوم ان کی نیکی ایسی مقبول ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرما لیا لم نتوں اور انہیں اس دن تازگی اور شادمانی نصیب ہوگی وہ خوش و خرم ہوں گے کل بروز قیامت وہ بِمَا ہوں بما صبر یہ ان کے صبر کا سلا ہے جنتوں وہ باغات ہیں جنتیں ہیں اور ریشمی لباس ہیں متقین فیہا علی الاغائک وہ تختوں پر ٹیک لگائے سکون سے بیٹھے ہوں گے لا یرون فیہا شمسوں ولا زمحریغا نہ تو اس جنت میں دھوپ ہوگی اور نہ ہی سخت تھندک ہوگی بلکہ وہاں نور ہی نور ہوگا وَدَانِيَتًا عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا اور جنتی باغات کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے وہ زلیلت اتو فہ اور باغات کے خوشے پھلوں کے گچھے ان کے بہت قریب لٹکے ہوئے ہوں گے اکوا بن کانت قوارا اور جنتی خدام فا کے معنی چاندی چاندی کے برتن لے کر اقواب یعنی گلاس پیالے لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے کانت قواریرا یہ جنتی برتن چاندی کے ہوں گے اور کیسی چاندی ہوگی قوارا شیشے کی طرح وہ چمک رہی ہوگی قواریرا منف یہ شیشہ چاندی سے ہے یعنی اتنی چمکدار چاندی ہے جو آئینے کی طرح ہے قدرو قد ہاں تقدی خدام اس میں ایک اندازے سے مشروب رکھیں گے جس کی جنتی کی جتنی خواہش ہوگی نہ ایک کترہ کم ہوگا نہ ایک کترہ زیادہ یوسف فون فیا کا اور جنت میں وہ ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے شراب تہور کے کانا مزاج زن جبیلا جس میں زن جبیل کا ٹیسٹ ملا ہوا ہوگا زن جبیل کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے اس کا یہ پانی ہے تو سمما سبیلا جس چشمے کا نام سلسبیر ہے جو صرف سب سے اعلی جنتی پی سکیں گے لیکن ہر جنتی کے مشروب میں اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ یتوف علیہ ولداندون اور ان کے ارد گرد ایسے بچے خوبصورت گردش کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے جو ہمیشہ نظر آئیں گے ادا ری تہم حسب تہم منسورا جب جنتی ان خدام بچوں کو دیکھیں گے تو یہ گمان کریں گے جیسے چمکدار موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں وہ ادا رعتا کسی اچھے منظر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ ادید آئی اور جب تم دیکھو گے سومر آئی پھر تم دیکھو گے نغیمن تو خوب نعمتوں کو دیکھو گے وہ ملکن کبھی اور بڑا ملک دیکھو گے بڑی سلطنت دیکھو گے آج ہماری نگاہیں چند گز پر جا کر رک جاتی ہیں فرمائیں جنتی کی نگاہیں ایسی تیز ہوں گی کہ گھوڑا ایک ہزار سال تک دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے جنتی ایک نگاہ اس سے بھی زیادہ دیکھے گا آلیہ سندس خضرن ان کے اوپر سندس یہ جنتی لباس ریشم کا جو باریک ہوگا اور سبز ہوگا گرین ہوگا ان پر ان سبز ریشم کے لباس ہوں گے جو باریک ہوں گے وہ اس اور یہ ریشم کی وہ قسم ہے جو موٹا ہوتا ہے جنتی استبرق کے لباس ان پر ہوں گے وہ شلو اصاو چاندی اصاویر کنگن چاندی کے وہ کنگن پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ سکو ہوں رب اب سوچیں کہ کوئی دنیا کا عہدے دار ہمیں کوئی مشروب پیش کرے کوئی تحفہ دے تو کتنا فخر کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ایک پین دی ہے اللہ اکبر فرما ان کا رب انہیں شراب تہور پلائے گا سبحان اللہ وہ شراب جس میں نشہ نہیں جو ناپاک نہیں جو عقل کو خراب نہیں کرتی اندا کان لکم جزا اے لوگوں بے شک یہ تمہارے لیے سلا ہوگا کانسا یوکم مشکورا اور تم نے جو کوششیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوششیں قبول ہو گئیں کتنی پیاری جنت ہے کیا یہ عظیم الشان جنت چھوڑی جا سکتی ہے ہرگز نہیں تو اس کے لیے اللہ کو راضی کیجئے یقیناً جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا اے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا کہ تو راضی ہو جائے ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما